بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتُ النور آیت پانچ الدین تبی الله غفور الرحیم بدکاری کی جھوٹی تہمت لگانے والے فاسق ہیں اور اب آئندہ ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی یعنی وہ ایسے امانت دار شرفاء کی جماعت سے نکل گئے جن کی گواہی اسلامی عدالت میں قبول کی جاتی ہے لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ انہیں بخش دے گا اور ان کا شمار فاسقوں نافرمانوں میں نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ مہربانی فرما کر انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی لیکن آئندہ ان کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں اس میں آئمہ کرام کا اختلاف ہے اگر خامند اپنی بیوی بی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس میں عام قانون سے الگ ایک قانون ہے جسے لیان کہتے ہیں جس کی تفصیل اس آیت سے پچھلی دعایات میں ہے اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ لیان کا یہ حکم اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے اور اللہ تعالی کی شان توابیت اور حکمت کا مظہر ہے اگر یہ حکم نہ ہوتا تو خاوند اور بیوی بی میں سے جھوٹے کا پردہ فاش ہو جاتا اور شریع سزا بھی کسی فریق پر جاری ہوتی لیکن رحمت الٰی نے دونوں کو ڈھانپ لیا کہ جو سچا ہے وہ سزا سے بچ گیا اور جو جھوٹا ہے اس کی پردہ پوشی فرمائی اور مہلت دی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں سچی توبہ کر لے اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والے ہیں ترجمہ اور اگر تم پر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو کیا کچھ نہ ہوتا آیت باعث للقرب والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حضرت سیدہ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تومت لگانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شامل ہو گئے تھے ان میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ بسکین تھے مہاجر تھے اور بدری تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عن کے خالہ ذات بھائی یا بھانجے تھے اس واقعے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے واقعہ افق کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ مستح کی امداد نہیں کروں گا اسی طرح بعض دوسرے مالدار صحابہ نے بھی قسم کھائی کہ تومت میں حصہ لینے والوں کو کبھی صدقہ خیرات نہیں دیں گے اس پر رعایت مبارکہ نازل ہوئی یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالی نے دینی مقام اور مالی وسعت عطا فرمائی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسمیں کھائیں ان کا ظرف بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے بہادری تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے محتاج رشتہ داروں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ غلطی کرنے والوں کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت اور معافی عطا فرمائے گا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرمائیں پھر اپنی قسم کا کفارہ دیا اور کہا اب میں کبھی خرچ بند نہیں کروں گا چنانچہ امداد جاری فرما دی بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے دگنی کر دی دوسروں کو معاف کرنا اسباب مفرت میں سے ہے معاف کرو معافی پاؤ واللہ غفور الرحیم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 لہوم میں فیورتوں کریم پاک اور باکردار لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو گندے لوگ ان پر کرتے ہیں اور ان گندے لوگوں کی باتوں اور تہمتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے پاک لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو ان کو ذریل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کے لیے آخرت میں عزت والی روزی مقرر فرما دی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت پر شکر ادا کرتی تھیں فرمایا خلق تو طیبہ وب و تریض قن کریمہ کہ اللہ تعالی نے ان کو طیبہ یعنی پاکیزہ فرمایا اور ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا ترجمہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں وہ لوگ صاف ہیں ان باتوں سے جو یہ گندے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے کردار کی پاکیزگی اور اس کے باوجود تہمتوں کا لگنا یہ اسباب مغفرت میں سے ہے